لئی سلح د فیا مین دل مارج دارو ظلم روح قم سین الفسن ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے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 يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُكَ الْمُحْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا تو تم اچھی طرح صبر کرو وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا یوبصرونہم یودุล مجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخی وفصیلته اللاتی تؤوی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 یہ بدلہ دینا اسے بچا لے کل ان لوا جلوا ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگ ہے خال اتار لینے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹ دی اور مو پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا یعنی محفوظ کر رکھا بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریس ادح جزولی الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے والذین یصدقون بیوم الدین والذین ہم من عذاب ربهم مشفقون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 اور وہ جو اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں والذین ہم لی اماناتهم وعہدهم راعون والذین ہم بشہاداتهم قائمون والذین ہم علی صلاتهم یحافظون فی اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا فما للذین کفروا قبلک انل یبینی وانی ملزین اقم کلریم خل جن تن کلق نم امال تو ان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں دہنے اور بائیں گرو کے گرو کیا ان میں ہر شخص یہ تما کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں فلا اقسم برب ابوحتیو تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں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 خوشیات جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت سوار یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا صدق الله العظيم